برات من اللہ و رسول ہی للزینا من المشرقین فصیح فل اربات اشور انجل و ان اللہ مفزل کا فری علاقی تالا ان عدت شہور ان اللہ عشر شہرن فی کتاب اللہ یوم خلق سما بات و منہا حرم الحرم زالکین الم فلا تز موفیم وقاتی اللہ مربنا الحم نا رشدنا وائز نا من شرور ان اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین قطعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نساب کا درس ان مجالس میں ہو رہا ہے اس کے حصہ پنجم کا جیسا کہ اس سے قبل ارس کیا جا چکا ہے ایک اضافی درس جو درس نمبر بارہ ہے یہ سورج توبہ کے پہلے رکوع پر مشتمل ہے جس کی کل آیات چھ ہیں مزید اس درس میں اسی سورہ مبارکہ کے چوتھے رکوع کی ایک آیت یعنی آیت نمبر اٹھائیس اور پانچویں رکوع کی ایک آیت آیت نمبر چھتیس کا اضافہ کیا گیا ہے جیسے کہ پہلے ارض کیا جا چکا ہے یہ در حقیقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد ویست کی تکمیلی اقدامات پر مشتمل ہیں یہ آیات مبارکہ یعنی جزیرہ نما عرب میں آپ کی جو بیسک خصوصی تھی الہ بنی اسرائیل الہ بنی اسماعیل اور جو بھی مشرقین عرب تھے ان کے تابع ہونے کی حیثیت سے ان کی جانب آپ کو بالخصوص مبوس کیا گیا سورہ جمعہ کی آیت نمبر دو جو ہے اس کو ذہن میں لے آئیے حذی با سفل امی یم رسولم من ہوں یتلو والم آیات ہی محم الکتاب الحکمہ گویا کہ حضور کی جو اصل بےست ہے بنیادی بےست ہے خصوصی بےست ہے وہ امی کے لیے تھی آپ خود بھی انہی میں سے تھے لہذا اللہ تعالی کی جو سنت رسولوں کے باب میں رہی ہے کہ جس قوم کی طرف بھی کوئی رسول بھیجا گیا اگر اس قوم نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اگر وہ انکار بحثیت مجموعی تھا کہ مادور چند لوگ شاز لوگ ایمان لائے باقی پوری قوم جو ہے انکار پر اور کفر پر اڑی رہی تو پھر پوری قوم کو تحس نحس کیا گیا ہلاک کر دیا گیا نسلیم منسیا کر دیا گیا کالم یگنو فیح ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں لا یورا اللہ مسا اب ان کے مسکن ہیں لیکن ان میں بسنے والے جو مکیم تھے ان کا نام و نشان نہیں رہا کہیں فرمایا گیا کہ کوتے آداب القوم نذینہ ظلم اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی یہ عذاب آتا رہا ان قوموں پر وہ جو سنت ہے اللہ تعالیٰ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے اس اعتبار سے مختلف رہا کہ یہ جو امیین تھے امیین میں پھر نوٹ کر لیجئے بنیادی طور پر بنی اسماعیل وہ ان کا اصل نیوکلس ہے حضور ان میں سے تھے نسلی اعتبار سے لیکن چونکہ جزیرہ نمایاں عرب میں بنی اسماعیل کو اقتدار اور غلبہ اور تسلط حاصل تھا تو اہل کتاب کو چھوڑتے ہوئے یہود اور نصارہ جو بھی جزیرہ نمائی عرب میں آباد تھے ان کے معاملے کو علیحدہ رکھتے ہوئے بقیہ تمام مشرقین جو تھے عرب کے چونکہ وہ خانہ کعبہ کو اپنا مرکز تسلیم کرتے تھے اور اس کے متولی ہونے کی حد سے قریش کی سیادت کو قبول کیے ہوئے تھے لہٰذا وہ بھی بنی اسماعیل کے ساتھ طبعا شامل ہیں اب اس قوم کا معاملہ یہ رہا ہے خاص طور پر بنی اسماعیل کا کہ مکے والوں نے اگرچہ جہاں جب تک ہجرت ہوئی ہے ان کی اکثریت نے ایمان قبول نہیں کیا لیکن بہرحال ایک اچھی بھلی تعداد کے اندر لگ بھگ دو سو دھائی سو افراد تو وہ تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے پہنچے اتنی بڑی جمعیت جو ہے جو کہ پھر کفایت کر رہی ہے کہ انہوں نے جو اقدام کیے ہیں بعد میں آپ کو معلوم ہے تفصیل سے یہ بات سامنے آ چکی ہے پچھلے دروس میں کہ چھ مہینے کے بعد سے جو آپ نے اقدام شروع کیا ہے قریش مکہ کے خلاف اور جتنی بھی مہمات بھیجی ہیں آٹھ مہمیں بدر سے پہلے پہلے جن میں سے چار میں آپ خود بھی شریک رہے اس لیے وہ غزوات کہلاتے ہیں چار جن میں آپ نہیں تشریف لے گئے صرف آپ نے مہم میں بھیجی وہ سرایہ کہلاتے ہیں یہ سب کے سب صرف مہاجرین پر مشتمل تھی یہ مہمات کسی انصاری کو اس میں شریک نہیں کیا گیا یعنی مکے نے اتنی تعداد میں اہل ایمان بہرحال عطا کیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کو فار کے خلاف جب آپ نے اقدام کیا ہے آپ کی جو انقلابی جد جو جب اقدام کے مرحلے میں آئی ہے تو اس کے لیے وہ نفری کفایت کر رہی تھی کہ جو مکے ہی سے اہل ایمان کی آپ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے آئی اس حوالے سے اس لو کے عذاب کا سوال نہیں البتہ چونکہ اہل مکہ کی بڑی تعداد جو ہے کف پر اڑی رہی اور خاص طور پر ان کے بڑے بڑے سردار لہذا ان پر عذاب جو آیا ہے ذرا مختلف شکل میں آیا پہلی قسط اس کی جو ہے اور بہت بڑی قسط تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے وہ تنتنے کے ساتھ اور دب دبے کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آئے تھے کہ یوم الفرقان ہے یہ اب جو جنگ ہوگی معلوم ہو جائے گا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس لیے یقین تھا کہ مسلمانوں کی طاقت اتنی ہے ہی نہیں ایک ہزار کا لشکر لے کر وہ نکلے تھے بدر کے لیے اور وہ پورے کیل کانٹے سے لیس تھے انہیں یقین تھا اپنی فتح کا اسی لیے انہوں نے تو دعائیں مانگی تھی اللہ علیہ رحم فائن الغداد مدر میں دعا مانگی ہے یہ ابو جہل نے اے اللہ جس نے ہمارے رحمی رشتے قطع کر دیے یہ جرم سمجھا گیا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد نے آ کر بھائی کو بھائی سے لڑا دیا ہے باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا ہے بیوی بی کو شوہر سے جدا کر دیا ہے ہمارے رحمی رشتے کاٹ دیے اقتاؤ علی جو ہمارے رحمی رشتوں کا سب سے بڑھ کر قطع کرنے والا ہے اے اللہ کل اسے رسوا کر دی جو فائن الوادات اس کو رسوا کر دے ضلیل کر دے کل یہ دعا مان لیکن یہ کہ بہرحال وہ یوم الفرقان ثابت ہوا اور ستر ان کے بڑے بڑے چودھری اور بڑے بڑے سردار جو ہے میں کھینچ تھے تفصیل سے ہم اس پر مطالعہ کر چکے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی موجزانہ مدد شامل تھی فرشتوں کی مدد تھی اس کی تفاصل بھی ہم دیکھ چکے ہیں غزم بدر پر ہمارا ایک مکمل درس تھا اس میں صرف حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ اصل میں اس سزا کی جو اللہ کی طرف سے آتی ہے اس سزا کی پہلی قسط تھی آخری قسط وہ ہے کہ جو ان آیات میں آ رہی ہے اور یہ ان کے لیے آخری رسوائی ہے اب اس میں نوٹ کر لیجئے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں پہلی دو آیات کا اگرچہ ہم مطالع کر چکے ہیں لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اس وقت جتنے مشرقین تھے عرب کے اندر یعنی عرب میں جو یہودی تھے ان کو بھی اس وقت ذہن سے نکال دیجئے نجران کے علاقے میں جو عیسائی آباد تھے جنوب کی طرف یمن کی طرف ان کو بھی ذہن سے نکال دیجئے باقی جتنے مشرقین عرب تھے ان کی تین کیٹیگریز کی گئی پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جن کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا لیکن معاہدہ غیر میعادی تھا کوئی معیر وقت نہیں تھا کہ دو سال کے لیے ہے یا دس سال کے لیے ہے یا بیس سال کے لیے ہے بس ایک معاہدہ ہے بغیر کسی سراہد کے اس کی میعاد کتنی پھر یہ کہ ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی اب انہیں جو الٹیمیٹم دیا گیا ہے وہ سب سے نرم ہے اور وہ یہ کہ چار مہینے کی مہنت تمہیں دی جا رہی بہرحال اب جب کہ حق غالب ہو چکا ہے جعل حق و ظاہقل باطل اب یہ کہ جزیرہ عرب میں کفر اور شرک کا وجود گوارا نہیں کیا جائے گا اس میں گویا کہ انہیں یہ اعلان عام کر دیا گیا کہ تمہارے پاس صرف چار مہینے کی بہلت ہے اس کے بعد تمہارے خلاف وہ اقدام ہو جائے گا جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا پچھلی نشست میں کہ جدید جو عسکری اصطلاح ہے اسے اس میں اس کو کہا جائے گا موپنگ اپ آپریشن کسی جنگ میں اگر کسی ایک فوج کو فتح حاصل ہو جاتی ہے فتح تو حاصل ہو گئی لیکن یہ کہ کہیں کہیں کوئی پاکٹس آف ریزنس ابھی باقی ہے تو اب آخری پھر مرحلہ ہوتا ہے صفائی کا موپنگ اپ پاپولیشن کہ وہ تمام پاکٹ آف ریزسٹنس جو ہے ان کا سفارا کر دیا جائے ان کو ختم کر دیا جائے تو یہ گویا کہ موپنگ اپ پاپولیشن ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جزیرہ نمایا عرب میں دین کے غالب ہو جانے کے بعد تو پہلا تو معاملہ ان کا ہوا کہ جن کی غیر میری مصالحت تھی واحد تھے لیکن یہ کہ ان میں بھی نہیں تھی نمبر دو یہ کہ ان کی طرف سے ابھی تک کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی تھی لیکن اصل خلاف ورزی تو یہ تھی کہ اللہ کے رسول کی دعوت کو انہوں نے رد کیا قبول نہیں کیا سزا تو اصل میں اس کی ملنی ہے جیسے کہ اس سے پہلے کے کفار کو ملتی رہی ہے لہٰذا الٹیمیٹم ان دو آیتوں میں تو ان کے لیے آیا ہے براتم من اللہ و رسول لزیلاحت من المشرقین ان تمام لوگوں سے اعلان برات ہے اللہ کا اس کے رسول کا جن سے مسلمانوں ان مشرقین میں سے تم نے عہد کیے ہیں معاہدے کیے ہیں اور ان سے خطاب کر کے فرمایا فصیح فل اربات آشرین اب چار مہینے کی مہلت ہے چار مہینے تک اس جزیرہ نمایاں عرب میں گھوم پھر سکتے ہو و عالم ان کم غیر موج اللہ و ان اللہ محدل کافرین اور یہ جان رکھو یقین کے ساتھ کہ تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے ہرا نہیں سکتے اور اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا یہ اس کی وہ سنت ثابتہ ہے جس کا تقاضا ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہی رہی ہے کہ ان کی دعوت کو رد کرنے والوں کو اللہ تعالی کی طرف سے عذاب جو ہے وہ دیا جاتا ہے جیسا کہ میں ارد کر چکا ہوں یہ ایک کیٹیگری تھی اس میں آپ سے آپ ایک بات امپلائڈ ہے وہ نوٹ کر لیجئے وہ امپلائڈ بات یہ ہے کہ اگر تم اپنے کفر پر اور شرک پر اڑے رہنا چاہتے ہو تو جزیرہ نمایاں عرب کو خیر باد اور چلے جاؤ جزیرہ نمایاں عرب میں اب کفر اور شرک نہیں رہے گا اچھا دوسری کیٹیگری ازانہ و رسول ہی اللہ سے یوم الحج الکمر اللہ مری امن المشرقین رسول و ام تم تم فہو خیرم وم طلَ تم فعلم النکم غیر و موجز اللہ و بشر الزین کفم ازابل یہ دوسری کیٹیگری اب دیکھیے کی اصل الفاظ میں پوری طرح سراہت نہیں ہے کہ پہلے دو آیتوں میں کس قسم کے مشرقین کا تسکرہ ہے اس آیت میں کس قسم کے مشرقین کا تسکرہ ہے لیکن یہ کہ خود بخود جو ہے اس کے بین سطور سے آدمی کو اور غور کر کے نکالنا پڑتا ہے کہ جو دوہرا کر بات آ رہی ہے تو معلوم ہوا کہ کیٹیگریز جدا ہیں یہاں کسی معاہدے کا ذکر نہیں ہے لہذا یہ وہ مشرقین عرب ہیں ان جنرل پورے جزیرہ نمایا عرب میں آباد مشرقین جن کا حضور سے کوئی معاہدہ نہیں تھا یا اگلی آیت سے ایک منطقی نتیجہ نکلے گا یا یہ کہ کوئی معاہدہ تھا لیکن ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی ہوئی ہے کسی بھی اعتبار سے انہوں نے اس معاہدے کی جو بھی شرائط تھی ان میں سے کسی کو توڑا ہے تو ان دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں بریکٹ کر کے یکجا کر کے ان کے لیے چار مہینے کی بولت نہیں رکھی گئی بلکہ اس کو آگے لے کے پڑھ لیجیے جو اگلی آیت آ رہی ہے فیض الصلخل اشور الحرم ویسے تو ان کے خلاف اقدام فورن بھی ہو سکتا ہے اس لیے کہ کوئی جو ہے معاہدہ ان کے ساتھ ہے نہیں یا معاہدہ تھا تو اس کی خلاف ورزی خود کر چکے لہٰذا اقدام جو ہے فوری طور پر کیا جا سکتا ہے لیکن چونکہ یہ موسم حج ہے اشہر حرم جو ہے ان کی حرمت درمیان میں رکاوٹ ہے انہیں امان اگر ملی ہے تو وہ اشر کی وجہ سے ملی ہے بعض لوگوں نے خام خام محنت کی ہے چار مہینوں کو ان اشر حرم کے ساتھ ان،, ان کے ساتھ تدابق ثابت کرنے کے لیے چار مہینے کیسے بنیں گے حالانکہ ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیا سنائی گئی ہے حج کے دن حج اکبر اب اس میں بعد میں میں ارد کروں گا کہ وہ نویں تاریخ تھی یا دسویں تاریخ تھی یہ دونوں رائے موجود ہیں تو ذل حجا کی نویں یا دسویں کو یہ آیات جو ہے مشرکین کو سنائی جا رہی ہیں اب اس کے بعد فائزن سلح ال الحرم الحرم اشر ہرم جو ہے تو ذیل حجا ہے اور اس کے بعد صرف محرم ہے گویا کہ ان کے پاس جو ہے صرف پونے دو مہینے کی یا ڈیڑھ مہینے کی صرف بھی آج بچی ہے اس کے فوراً بعد جو ہے ان کے خلاف وہ اقدام شروع ہو جائے گا وہ موپنگ اپ آپریشن اس کا آغاز ہو جائے گا تو اس میں در حقیقت تطبیق دینے کی ضرورت ہی نہیں اس لیے کہ پہلی کیٹیگری جدا ہے یہ وہ لوگ تھے جن سے معاہدہ تھا اور معاہدے میں انہوں نے ابھی تک کوئی ان کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوئی لہذا ان کو رعایت دی گئی ہے کہ چار مہینے کی مہلت گویا کہ ان کے لیے تو ابھی ذلہجہ کے بعد محرم سفر ربیع لمبل ربیع ثانی تک کی مہلت موجود تھی ان چار مہینوں سے پہلے ان کے خلاف اقدام نہیں ہو سکتا تھا لیکن جن لوگوں سے کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں یا معاہدہ تو تھا لیکن وہ اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی کر چکے ہیں اس اعتبار سے اب مسلمانوں پر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اخلاقی پابندی نہیں اقدام فورن کر سکتے ہیں البتہ انہیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ کہیے کہ ایک امان مل گئی ہے یہ فیض الصل الشر الحرم جب یہ اشر حرم ختم ہو جائیں یہ محترم مہینے حج کے مہینے یہ جب ختم ہو جائیں اس لیے کہ یہ چار مہینے ہوتے تھے عرب میں جو اشر حرم ہے اگلی آیت میں جو ہم نے آخری آیت اس آج کے درس میں ہم پڑھیں گے اس میں اس کی مداحت موجود ہے منہا اربا اربات الحرم بارہ مہینے سال کے ہیں جن میں چار جو ہے وہ حرم ہیں. ان میں چار جو ہے وہ زیادہ ذیل اور محرم یہ تو تھے حج کے لیے اور رجب کا مہینہ ان کے ہاں مخصوص تھا عمرے کے لیے ظاہر بات ہے کہ حج ہوتا ہے ذیل میں تو ایک مہینہ اس سے پہلے تاکہ جو لوگ آ رہے ہیں دور دراز سے چل کر آ رہے ہیں ایک مہینہ انہیں امان رہے ہیں. وہ حج کے لیے آ رہے ہیں ان کے اوپر کوئی حملہ نہ ہو پھر وہ واپس جائیں گے حج کے بعد تو گویا کے ذیقادہ ذلحجا اور محرم تین مہینے تھے کہ جو مسلسل تھے عشر حرم میں اور چوتھا مہینہ پھر جو ان کے ہاں عمرے کے لیے مخصوص تھا وہ رجب کا مہینہ تھا یہ کل چار مہینے اشر حرم تھے تو گویا کے اس طرح اللہ تعالی کی طرف سے انہیں ایک امان مل گئی ہے اگرچہ وہ اس امان کے مستحق نہیں ہے نہ ان سے کوئی معاہدہ تھا یا تھا تو اس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے گویا کے صدا کے مستحق ہو چکے ہیں اس کے باوجود انہیں ایک مہلت دی گئی اور وہ مہلت ہے اشر حرم کی وجہ سے البتہ اس میں اس درمیانی آیتنت استثناء کیا گیا یہ تیسری کیٹیگری ہے تم من المشرقین سوائے ان کے یہ تیسری کیٹیگری ہے جن سے تم نے مشرقین میں سے وہ لوگ جن سے تم نے معاہدہ کیا ثم لم کسو کم پھر یہ کہ انہوں نے اس میں کوئی کمی نہیں کی کوئی ان کی طرف سے خلاف ورزی نہیں ہوئی کوئی انہوں نے معاہدے کی کسی شک کو توڑا نہیں وہ لم یو ظاہر اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کے ساتھ کسی کی مدد کی کسی کے ساتھ گٹ جوڑ کیا تمہارے خلاف جو ہے کسی سازش میں شریک ہوئے یہ وہی لفظ مظاہرہ پھر آ گیا ہے مظاہرہ کہتے زہر کمر کو پیٹھ سے پیٹھ جوڑ لینا کسی خاص مقصد کے لیے عام طور پر پچھلے زمانے میں جنگیں جو ہوتی تھیں اگر کہیں چند آدمی اگر نرجے میں آ گئے بہت بڑے کسی لشکر کے یا بڑی جمیت کے تو پھر وہ پیٹھ سے پیٹ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے تاکہ پشت دونوں کی محفوظ رہے اور وہ سامنے سے مقابلہ جو ہے دونوں طرف کر سکیں چار آدمی ہیں تو اسی طرح کھڑے ہو جائیں گے کہ چاروں چار اطراف کو فیس کریں گے اور ان کی پشتے جو ہے گویا کے درمیان میں جڑی ہوئی ہوں گی تاکہ وہ پشٹ کی جانب سے ہر ایک ان میں سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوئے ساری توجہ جو ہے وہ سامنے کی طرف مبدول کر سکیں یہاں سے لفظ مظاہرہ بنا ہے یعنی مظاہرہ ہے کسی مقصد کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ ملانا ہاتھ جوڑنا اپنی ہمتوں کو جمع کر لینا لیکن یہاں پر پشت سے ہے پشتیں جوڑ لینا کمریں جوڑ لینا اپنی کسی مقصد کے لیے تو فرمایا پھر وہ لوگ اللہ لذین آہت سوائے ان کے ان مشرقین کے کہ جن سے تم نے معاہدہ کیا سو لم یوں کو سکم پھر انہوں نے تمہارے ساتھ جو شرائط طے کی تھی ان میں سے قطن کوئی چیز کم نہیں کی نقص کمی تم لم یون کم کوئی شے تمہارے معاملے میں تمہاری شرائط میں انہوں نے کمی نہیں کی ولم یوظاہر علیکم کم احد نہ ہی تمہارے خلاف کسی کے ساتھ جوڑ کیا فتم الم عہدہ ہوم تو ان کا معاہدہ جو ہے چونکہ یہ ٹائمڈ ہے میعادی ہے لہذا اس کا اتمام کرو ہو سکتا ہے وہ چھ مہینے کا ہو, ہو سکتا ہے وہ دو سال کا ہو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کا ہو لیکن بہرحال یہ تھرڈ کیٹیگری ہے کہ جو بھی معاہدہ ہے کہ جو میادی ہے اس لیے کہ یہاں پر معین ہو گیا الا علاومت تو معلوم ہوا کہ یہ معاہدہ وہ ہے کہ جس میں مدت بھی معین ہے تو جو بھی مدت معین ہے اس کا اتمام ہوگا اور جیسے ہی وہ مدت ختم ہوگی اس کے بعد وہ الٹیمیٹم ان کے اوپر بھی اپلیکیبل ہو جائے گا تو یہ تین کیٹیگریز ہیں تمام مشرقین عرب کو تین حصوں میں تقسیم کر کے اور ہر ایک کے ساتھ معاملہ تو ایک ہی ہے اعلان جنگ ہے سیدھی سیدھی بات ہے یا ایمان لاؤ اسلام میں داخل ہو جاؤ اور ورنہ پھر یہ ہے کہ تمہارے خلاف فیصلہ کن اقدام ہوگا بس صرف فرق یہ ہے کہ جن سے کوئی معاہدہ نہیں یا جنہوں نے معاہدہ تو کیا تھا لیکن خلاف ورزی کی ہے ان کے لئے کسی مہلت کی ضرورت نہیں البتہ عشور حرم جو ہے وہ درمیان میں حائل ہیں لہذا صرف اتنی انہیں مہلت مل گئی اللہ کی طرف سے کہ یہ محترم مہینے جب تک ہیں ان کے لئے عافیت ہے اس کے بعد ان کے خلاف اقدام ہو جائے گا وہ لوگ کہ جن سے کوئی غیر عادی معاہدہ تھا اور ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی ان کے بارے میں فرما دیا گیا چار مہینے کی مہلت ہے گویا کہ ان کا معاملہ ذی الحجہ سے پھر محرم سفر ربیع المل تک چلا جائے گا اور تیسرے وہ ہے کہ جنہوں نے معاہدہ کیا کسی مدت تک کے لیے اور پھر اس میں خلاف ورزی کی ان کا معاملہ ان خلاف ورزی نہیں کی کہ کوئی کمی نہیں کی اور کہیں بھی کسی گٹھجوڑ میں شامل نہیں ہوئے حضور کے اور مسلمانوں کے خلاف ان کی جو بھی مدت معاہدہ ہے وہ پوری کی جائے گی اب اس کے بعد فرمایا جو مستثنا تھا ان اللہ یب المتقین جب تم نے کیا ہے معاہدہ اور معاہدہ بھی کیا ایک مدت معین کے لیے ان کی طرف سے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی ہے تو ایسے لوگوں کے لیے پھر وہ جو معاہدے کی پوری مدت ہے مکمل کرنی چاہیے یہی تقوا کا تقاضا ہے ان اللہ یشیب المتقین اور اللہ تعالیٰ یقیناً متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے فیض انصلی الحرم اب یہ ہے سخت ترین الفاظ جو آئے ہیں قرآن مجید میں وہ یہ ہے اس سے زیادہ جو ہے اسی لیے اس سورہ مبارکہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے شروع میں جو بسم اللہ نہیں لکھی گئی میں نے دونوں نشستوں میں جن آیات کی تلاوت کی ہے تو میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی درمیان میں اعوذ اللہ تعبوز کے فوراً بعد جو ہے اس کو شروع کر دیا ہے اگرچہ درمیان میں سے کبھی تلاوت اگر کی جائے تو اس میں آیت بسم اللہ کا پڑھنے کی گنجائش ہے اس کی اجازت ہے فقہا کی طرف سے لیکن ابتدا میں آیت بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی اور حضرت علی نے جو اس کی توجہ کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ صورت تو تلوار ہاتھ میں لے کر نازل ہوئی اور بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو رحمت سے ماخوذ ہے اور الرحیم اور یہ جو ہے اللہ تعالی کی وہ جو سزا والی شان ہے اس کے ساتھ نازل ہوئی ہے اللہ کے عذاب کے ساتھ گویا یہ نازل ہوئی ہے ہاتھ میں تلوار لے کر اس حوالے سے اس میں آغاز میں بسم اللہ گے تو یہ فخترین الفاظ ہیں جن پر بہت سے لوگ اعتراض بھی کر سکتے ہیں لیکن جیسا کہ میں نے ارض کیا اس کو اگر جو پورا فلسفہ رسالت ہے قرآن مجید کا اس کے بیک گراؤنڈ میں رکھ کر دیکھا جائے پوری پوری قومیں بھی تحس دہس کی گئی کہ نہیں گئی فرق صرف یہی ہے کہ یہاں مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے وہاں اللہ تعالی کی طرف سے براہ راست ان کو ختم کیا گیا پوری قوم لوہ غرق کی گئی پوری قوم ہو تباہ و برباد کر دی گئی نام و نشان مٹا دیا گیا پوری قوم صالح جو ہے ہلاک کر دی گئی لا یولا اللہ مسا کے لو آج بھی جائیے ان کے مسکن جو ہے وہ جو پہاڑوں کے اندر کھود کھود کر انہوں نے مکان بنائے تھے آج بھی نظر آ رہے لیکن کوئی نام و نشان نہیں رہا اسی طرح وہ دو بستیاں جو تھی سدوم اور آمورا کی بستیاں نام و نشان مٹ گیا ایسا اٹھا کر پٹخا ہے ان کو زمین پر اور پھر پتھروں کی بارش ہوئی پہلے الٹ دی گئی اور پھر اس کے بعد یہ کہ پتھروں کی بارش ہوئی نام و نشان مٹ گیا چونکہ وہ ڈیڈ سی جس کو کہتے ہیں اس کے کنارے پر ساحل پر آباد تھے دونوں شہر معلوم ہوتا کہ وہ ملبہ جو ہے اسی ڈیڈ سی کے اندر جو ہے چلا گیا ہے اسی لیے شاید ڈیڈ سی اس کا نام ہے واللہ عالم کہ وہ تو در حقیقت محر مردار اس کا نام ہی رکھا گیا ہے تو یہ قوم تہس گہس سنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے فرق صرف یہ ہے کہ یہاں وہ عذاب مسلمانوں کے ذریعے سے آ رہا تھا جیسے کہ ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ اہل ایمان سے کہا گیا کہ اے مسلمانوں تم ان کو جواب دو ورنہ نو نہ ترمس میں ہم منتظر ہیں کہ اللہ تعالی تم پر کوئی عذاب نازی کرے منافقوں یا خود اپنے پاس سے او میں اے دینا یا ہمارے ہاتھوں تمہیں کوئی عذاب پہنچائے یعنی ہو سکتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اجازت مل جائے کہ ہم تمہارے خلاف اقدام کریں منافقین کے خلاف کیونکہ کتاب نہیں ہوا جہاد کا لفظ تو دو جگہ آیا ہے پرانے مجید میں منافقین کے ساتھ بھی یابی و جاہد القفارا المنافقین وغلوز علیہم و ما جہنم و بیس یہ سورہ توبہ میں بھی ہے اور سورہ تحریم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں اے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں اور, اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے وغلوز علیہم لیکن یہ ہے کہ قتال کا مرحلہ کبھی منافقین کے خلاف جو ہے پوری سیرت نبی میں ہمیں نظر نہیں آتا تو وہاں اس قول کا مطلب یہی تھا کہ اے منافقوں تم ہمارے بارے میں امید لگائے بیٹھے ہو کہ ہم سب ہلاک ہو جائیں گے روم کی فوجوں سے تکرانے جا رہے ہیں دماغ خراب ہو گیا ان کا یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے یا موسم کے ہاتھوں ہلاک ہو جائیں گے کالو لات ایسی شدید گرمی کے موسم میں مت نکلو کیا تمہیں ہو گیا ہے رسم بھی نہیں ہے تمہارے پاس سامان بھی نہیں ہے سواریاں نہیں ہے کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں جا رہے ہو لیکن یہ کہ ہم بھی اس انتظار میں ہیں